تو میں نے عرض کیا تھا کہ تین دعوے ہیں یا نہیں اس پہ قصے ہوں گے لاپناشر غیر مرتب کے طریقے پہ یہ پہلا قصہ ہے تیسرے دعوے سے متعلق لو علیہ السلام کا پہلا قصہ کس سے متعلق ہے تیسرا دعویٰ کیا ہے جی عالم الغ حاضر اللہ کی ذات ہے متثر فرمئی ہے پہلا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق میرے عزیز ہاشے پہ لکھ لو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 جب قوم غرق ہو ہوگی نا تو روتے رہے کافر کہتے ہیں نو لگے لقد ارسلنا دلیل نکلی لکھو البتہ بھیجا ہم نے لو کو طرف قوم اس کی کہ و تبلیغ تبلی گز فرمایا اے میری قوم عبادت کو اللہ کی نہیں باسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اس کے علا نکرا ہے یا نہیں تاکہ نقی عموم کا فائدہ دے گا کوئی معبود نہیں ہے لیکن ایک ترکیب یہاں سمجھ لیجئے کہ الہ مجرور ہے نا لفظاً مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے مرفوع ہے کیونکہ ماں کا اسم موخر ہے ماں مشبہ کا ماں کا اس میں کیا ہوتا ہے مرفوع لفظاً مجرور محلن کا مرفوع تو غیر اس کی صفت بن جائے گی کیونکہ غیر بھی تو مرفو ہے نا اس کے محل کے اوپر خیال کریں گے اب ترکیب سمجھ آئی ہے آہ. وہ ماں بو جو غیر ہے اس کا نا اللہ کا وہ نہیں ہے اللہ کو خبر مقدم ہے ماں کی الہ لفظ مجرور محلہ مرفوع غیر ہو اس کی صفت ہے ان خواب ہو بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن بڑے کا قالا اناد قوم قالا کا مضمون ہے اناد قوم بھئی پہلے پہلے مخالفت کون کرتے ہیں انبیاء کی علماء کی غریب یا سردار ہاں یہ ملا ملا کا لوگ نا پور کر دینا کیا تو جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ مجلس میں جو بیٹھتے ہیں نا تو مجلس کو کیا کر دیتے ہیں پور کر دیتے ہیں اپنی شان شوکت کے ساتھ کس کے ساتھ شان شوکت کے ساتھ پر کر دیتے ہیں انداز کام کہا سردار انہیں اس کے کام سے بے شک ہم دیکھتے ہیں تو اس کو گمراہی شریف کے اندر آئے ہے گمراہ خود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی کو قال جواب اللہ کے نبی پیاری بات کرتا ہے کہا ہے میری قوم نہیں ساتھ میرے کسی کیسے گمراہی یہ بھی نقرتا تنسی لیکن میں رسول رب کی طرف سے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 کیا تاجب کیا تم نے باب جیسے آ گیا تمہارے پاس نسیحت تمہارے رب کی طرف سے اوپر ایک مرد کے تم سے یہ بشریات لکھو بشریات نو اوپر ایک مرد کے تم سے تاکہ ڈرایا تم کو اور تاکہ تم بچ جاؤ شرک سے اور تم رحم کیے جاؤ انہوں نے جٹھلایا فان جائے نہ ہو سمرائے اتباع بابا یہی مضمون بار بار آئے گا نجات کے نیچے کیا لکھو گے سمرائے اتباع دیجاتیو دی اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے, کشتی کے اندر تقریباً اسی تھے لکھ لو اسی مردوزن اور غرض کیا ان کو جنہوں نے جٹلایا وہ سمرہ اتباع ہے یہ سمرہ کون سا ہے اناد ہماری ایتوں کے ساتھ واقعی وہ لوگ اندھے تھے بیلا ع دل یہ قصہ نمبر دو یہ بھی تیسرے دعوے سے متعلق ہے قصہ نمبر دو تیسرے دعوے سے متعلق لکھ لو پر قوم آج یمن کے ریگستان میں رہتے تھے یمن کا ملک تھا اور اس کا گزہ ریگستان جس ہم تھر کہتے ہیں روحی کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے نا بز قرآا آج از انرا قوم آکش آکاش کمن ریت کے ٹیلے قوم آد یمن کے ریگستان میں رہتے تھے ان کو آد اولا اور آد ارم بھی کہتے ہیں کیونکہ سمود کو کہتے ہیں آد ثانیہ ان کو آد اولا اور دوسرا کیا آد ارم قرآن میں نہیں علم ترکال ربو کا بےآ دن ارم آزاد نماد آد ارم اچھا جی اور بھیجا ہم نے طرف قوم آج کے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو تو حود علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے وہ دینی بھائی تھے یا نسمی بھائی تھے وہ دینی کہتے تھے کون کہتے دینی بھائی تھے دین ایک تھا کیا وہ مشرق تھے حضرت حود علیہ السلام مباحد تھے میرے بھائی اخوا چار قسم کی غور کرو اخوات کتنی قسم کی ہے ایک ہے اخوات نوئی کہ ہم انسان کا نو جتنی ہیں سارے کے سارے آپ کہ ہمارے بھائی ہیں اخوات نوئی کہو یا اخوات جنسی کہو دوسری اخوات ملک کی ہے اخوات ملکی کا مانا یہ پاکستان کا ملک ہے نا یہاں رہنے والے ہم کیا ہے ملکی بھائی ہیں تیسری اخوات ہے نسبی کیا مثال طور ایک برادری ہو نا برادری کو آپس میں کیا ہوتے ہیں بھائی بھائی ہوتے ہیں برادری کو نسبی بھائی چوتھی اقوت کیا ہے ایمانی مومن آدمی کا ہے بھائی ہیں انمل مومن ایک بات چار کے के تھے تو حضرت جو تھے ان کے کون سے بھائی تھے نسبی ان کی برادری کے آدمی تھے بھیجا ہم نے طرف قوم آج کے ان کے بھائی کو کالا یا قومِ مالکم ان غیروں غیروں کہ اب اللہ مالک میں نیلال خیروں کی ترکیب سمجھی نا کیا پس نہیں بجتے تم شرک کے اسے کالا عناد قوم کہا سرداروں نے جنہوں نے قف کیا تھا اس کی قوم سے بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو بیج بے وقوفی کے کس کو کہا اللہ کے نبی کو اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تو اس کو جھوٹوں سے کالا جواب حود فرمایا اے میری قوم نہیں ساتھ میرے کوئی بے وقوفی لے کے میں رسول رب العالمین نہیں پہنچاتا ہوں تمہارے پاس پیغام رب اپنے کے میں واسطے تمہارے خیر خواہ ہوں مانتی آواجیب تم تم بتاؤ یہ کیا ہے جی سب اب تقوی کیا تعجب کیا تم نے یہ کیا گیا تمہارے پاس نصیہ تمہارے رب کی طرف سے اوپر ایک مرد کے یہ بشریات ہو تم میں سے ستنگ ڈرایا تم کو اور یاد کرو تذکیر انعامات تذکیر انعامات یاد کرو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 کیسے جی پھیلاؤ بڑا ایک قوم یاد کے قد بڑے تھے یا نہیں وہ کھجوروں جتنی جی تھے کتنی بڑا ڈھیل ڈال مضبوط اور بڑھایا تمہاری پیدائش میں پھیلاؤ کو اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تو کامیاب ہو کالوا جے تنا قوم کہنے لگے کہ آ جائے ہمارے پاس تھا کہ عبادت کریں ہم اللہ ایک کی اور چھوڑ دیں جن کی پوجا کرتے ہمارے باپ دادا پس لے ہمارے پاس وہ اذاب جس کا تو وعدہ دیتے اگر ہے تو سچوں سے فرمانے لگے تا کہ واجب ہو چکا ہے وا کامن واجب ہو چکا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے غضب عذاب بھی, عذاب بھی کا جھگڑتے ہو تو میرے ساتھ ان ناموں کے اندر کہ سمے تو موہا آلے کا نا سمے موہا کے بعد کیا مقدر ہے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 یہ نام غلط ہیں جو غلط لقب دیتے ہیں یا ان کو معبود مانتے ہیں یہ نام کیا ہیں غلط ہیں بات سمجھی پہلے بھی ایک دفعہ میں عرض کر چکا ہوں جگڑتے ہو میرے ساتھ ان ناموں کے اندر نام رکھا تو نے ان کا آلہ یا آلہ کلن معذوف ہے تم نے تمہارے باپ دادا نہیں اتارے اللہ نے ساتھ کوئی دلیل انتظار تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے فن جائے نہ ہو تم بتاؤ یہ سمرا کس کا ہے اتبا کا نجات دی ہم نے اس کو اور جو مومن اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور کاٹ ڈالی ہم نے جڑ کہ کس کا انجام ہے جی انعد کا جڑ ان لوگوں نے تکزیب کی ہماری ایتو کے ساتھ وہ ماکال مومن مومن نہیں تھے بائے سمود قصہ نمبر کتنی تھی تین تیسرے دعوے سے متعلق قصہ نمبر تین تیسرے دعوے سے متعلق ہے قوم میں کہاں رہتی تھی جی یمن کے راجستھان میں ان کے بارے میں اوپر لکھو یہ حجاز شام کے درمیان ہجر کے مقام پہ رہتے تھے قوم سمود کہاں رہتی تھی حجاز اور شام کے درمیان ہجر کے مقام پہ رہتے تھے قرآن میں دوسری مقام کیا ہے یہ جی؟ قزاب صاحب ال کس مور کے بھائی تھے, دینی تھے نا کالا تبلی کے سالے کہنے لگا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں واسطے تمہارے کوئی ماں بو سے واسکے تاکہ آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے بھائی قوم نے کہا سالے تیری بات تب مانیں گے کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکالا ہے کیا نکالا ہے اونٹ نی زیادی اونٹ نہیں نکال نکالا ہو بھی گا بن دس مہینے کے کہ جلدی جلدی بچہ پیدا ہو آپ نے دو رکاض مار نفرت پڑی اللہ سے زاری کی دعا کی اونٹنی نکالے لیکن امتحان لگا دیا گیا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی وہ کنواں تھا نا وہ سارا پانی پی جاتی تھی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 اور باہر جو مقامات بنا ہے دوسری زمین میں ایک اس کے اندر رہتے تھے گرمیوں کے اندر دیکھو جی بوا ٹھکانہ دیا تم کو زمین کے اندر بناتے ہو تم میں اس کے نرم حصوں سے سہول کا مان لکھو نرم حصے بناتے ہو اس زمین کے نرم حصوں سے بہار اور کس موسم میں ٹھہرتے تھے یہاں گرمیوں کے اندر تن ہتون اگ <جِبَال> تراشتے ہو تم پہاڑوں کو تج ال <بھیوتا> سے پہلے کیا مقدر ہے تج تراشتے ہو تم پہاڑوں کو اور بناتے ہو ان کو گھر پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے بڑی بڑی خارے یہ کس موسم میں رہتے تھے جی سردیوں میں اور پر یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو نہ پھیلو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے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 مومنین کہنے کے بعد بے شک ہم ساتھ اس چیز کے بھیجا گیا ساتھ اس کے کیا ہیں؟ ایمان لانے والے ہیں انا نہ مومنون اس کی خبر ہے جان مجرور مومنون کے متعلق ہے کالا کوئی قوم چلا رہا ہے کہا متکبرین نے بے شک ہم کفر کرنے والے ہیں ساتھ اس چیز کے جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو پہ کروں اصل آکر کہتے ہیں وہ ٹانگوں کو کاٹ دینا کس کہتے ہیں جانور کی ٹانگیں ہیں نا کوچے وہ کاٹ دینا تو پہلے وہ ایسے کرتے تھے ٹانگوں کو کاٹا تلوار کے ساتھ یا کسی برچے وغیرہ خنجر کے ساتھ جب گر پڑی تو اس کے بعد کیا مار دیا پاکرو نا کدا مار دیا انہوں نے کس کو اونٹی کو مارنے والا کون تھا لکھ لو جی پوزار اس کو گزار بھی کہتے ہیں تفسیر میں قدار بھی کہتے ہیں دو نقتے والا کاپ کزار بن سالف کزار بن سالف یا قدار بن سالف جو ہی ہو مار دیا انہوں نے اونٹی کو اور سرکشی کیا اپنے رب کے حکم سے اور کہنے لگے اے سالے لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو وعدہ دیتا اگر ہے, ہے تو رسولوں میں سے پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے ادھر ہے زلزلہ اور دوسرے مقام پہ سیاح شاہ جی اوپر سے آواز آئی چندا سخت آواز آیا تو دونوں چیزیں تھی زلزلہ بھی تھا نیچے سے اوپر سے کیا تھی آواز بھئی کچھ سال پہلے ادھر صوبہ سرحد کی طرف جب زلزلہ آیا تو اوپر سے سخت آواز سنائی دیتی تھی یا نہیں کوئی سیاح ہوتا ہے ساتھی کہتے تھے ہو پڑے اپنے گھروں کے اندر اونھے پڑے ہوئے پت و جب وہ مر گئے نا تو پھرے ان سے حضرت صالح علیہ السلام اور کہنے لگے اے میری قوم نیچے کو ندائے تحسر بھئی وہ مر گئے ملیا میٹ ہو گئے اب ان کو پکار رہے ہیں وہ سنتے گئے یہ ندائے حسرت کا ہے یہ ندائے کس کا ہے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 میں تو خیر خی کرتا رہا تمہاری لیکن نہیں پسند کرے گا تم کے اس کو خیر خوں کو بھائی آخری پڑھ کے ختم کرتے ہیں وہ تن یہ قصہ نمبر کتنی ہے جی چار یہ ہے دوسرے دعوے سے مطالعہ قصہ نمبر چار دوسرے دعوے سے متعلق دوسرا دعوی کیا تھا کہ اپنی طرف سے تحلیم تحریم ایجاد نہ کرو یہ قوم دی تھی نا لو تعلیہ السلام یہ حرام چیز کو حلال قرار دیتی تھی یہ لوا جو ہے نا اغلام یہ کیا ہے وہ حرام ہے نا اغلام اس کو کیا سمجھتے تھے وہ جیز سمجھتے تھے اپنا حق سمجھتے تھے حلال حرام کو حلال قرار دیا انہوں نے وہ ارسل نہ لوتا مقدر ہے بھیجا ہم نے لوت علیہ السلام کو لوت علیہ السلام جو تھے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم نے ان کو بھیجا تھا صدوم کی طرف کس علاقے میں آسین دال و نیم بھیجا ہم نے لوت علیہ السلام کو اس کال علیہ قوم ہی تبلیغ جب کہا اپنی قوم کو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اپنی قوم تو نہیں تھی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 یہ عاد بد کہاں سے شروع ہوئی قوم لوس سے پہلے بالکل نہیں تھی نہیں سب کا کیا تم سے ساتھ ایک سے کسی ایک نجہان والوں سے انہیں تم بے شک تم آتے ہو مردوں کو بتبار شہوت کے سوائے عورتوں کے بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والے وہ ماں کانا نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہنے لگے یہ اناد قوم ہے نا وہ تبلیغ تھی ادا لوت یہ عناد قوم ہے مگر یہ کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے بے شک یہ لوگ ہیں جی پاک صاف ہیں ہمیں رہنے دو پر نجات دی ہم نے اس کو اس کے آل کو یہ سمرا اتباع ہے علم راتا مگر اس کی بیوی جو تھی نا واہلا اس کا نام کیا تھا واہلا وہ باقی ماندانے سے تھی ان کی بیوی جو تھی نا وہ مشرق بھی تھی ایس میں زانیہ نہیں تھی مشرقہ تھی سمجھے ہاں یہ حدیث میں آتا ہے کسی نبی کی بیوی سے زنا سرزد نہیں ہوا باقی مشرقہ عورتیں ہوتی تھیں پہلے مشرقہ اس نکاح جائے ہوتا تھا حضور نے حرام کر دیا تھا اچھا جی وام تر نالے متارا اور برسا یا ہم نے کر نئی طرح کا می ماتارا نکرہ ہے یا نہیں تو نکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارش نہیں تھی وہ نئی طرح کی بارش تھی وہ کس کی بارش تھی وہ پتھروں کی بارش تھی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 اور اصلاحی مواعث خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص جب شہید اسلام کی تصانی آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب سید البشر بشر بشار بشار من وجه کل لقد لقدمر القمر ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام